اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے ان کا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ ڈرئے اور نہ غم کیجیے بے شک ہم آپ کو اور اپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر کی عورت وہ رہ جانی والوں میں ہے